السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. نحمد علی رسوله علیہ اما بعد فاعوذ اماباد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ابرحیم ربرحلی صدری امری یسر علی من لسانی القدت قولی میرا جینا اور میرا مرنا میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے ہے اپنی موت کو اللہ رب العالمین کے لئے کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق بسر کریں اس کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی علم ہو زندگی صرف عبادات اور ریچولس پر ہی مبنی نہیں ہونی چاہیے وہ تو ہے ہی فرض کے درجے میں وہ تو کرنا ہے لیکن اپنی زندگی کے باقی معمولات ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ سب بھی بہترین طریقے پر ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو مسلسل شجرۂ طیبہ کی طرح نشو نما دیتے رہیں گرو کرتے رہیں تاکہ جب یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس جانے کے لیے تیار ہو تو ایک بہترین حالت میں ہو خوبصورت ترین حالت میں ہو کہ اللہ تعالی اس کو دیکھے تو خوش ہو جائیں راضی ہو جائے رضی اللہ عنہم ہوں عن کی صف میں شامل ہو جائیں اور اس کے لیے ہمیں مسلسل جد و جہد کرنی پڑے گی اپنی ان غلط عادتوں کو ختم کرنا پڑے گا جو کہ انتہائی مشکل کام میں آسان نہیں جو عمر کے طویل عرصے میں ہمارے اندر آ چکی ہیں اور اچھی اچھی عادات کو اختیار کرنا پڑے گا انہیں کی مسلسل جد و جہد اور کوشش کے لیے یہ ساری مجبس منعقد کی جاتی ہے یعنی یہ کلاس ہوتی ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ علم کا اصل لطف جو ہے وہ عمل میں ہے جب بھی آپ کو نئی بات سیکھتے ہیں اگر اس پر عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ کی کیفیت کیا ہوتی آپ کے اندر ایک خوشی کی, کی کیفیت ہوتی اطمینان کی کیفیت ہوتی لیکن جب آپ اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تو کیفیت کیا ہوتی کیسا محسوس ہوتا ہے بوجھل سا دل پہ ایک پریشانی سی اور ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ ہم جانتے ہیں اور ہم کر نہیں رہے اور اس کے لیے ہمیں مسلسل سٹرگل کی ضرورت تو ہے ہی لیکن سچی نیت اور ارادے کی ضرورت بھی ہے کہ ہم واقعی یہ چاہیں کہ ہم اس حال میں دنیا سے جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور موت کا فرشتہ یہ خوشخبری لے کر آئے کہ یا ائ تو المطمئنہ مطمئنہ یہ نفس مطمئنہ کب ہوتا ہے جب انسان علم پر عمل کرنے والا ہو اور جانا تو ہے ہی لیکن کس حال میں جائیں ارج ربی کی رم مردیا کہ رب بھی راضی ہو اور ہم بھی راضی ہوں اور ہم اللہ کے بندوں میں شامل ہو جائیں اس صف میں شامل ہو جائیں جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں ٹھیک ہے تو اس کلاس کا جو اصل میں تھیم ہے وہ دراصل یہی ہے یہی اس کی روح ہے یہی اس کا مقصد ہے اور اس میں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں ٹھیک ہے تو آج دوبارہ سنیے اللہ چیوں سیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک کے بارے میں پڑھا اور مختلف چیزیں جن کا ذکر پرانے مجید میں ہوا ان کے کچھ فوائد پڑھے کل کے علم پر آپ میں سے کسی نے عمل کیا ہو اور اس کا کوئی نتیجہ جی السلام علیکم میں نے کل کی کلاس کے بعد اور اس سے ایک دن پہلے جو میدے پہ تھوڑی سی بات ہوئی تھی تو میں نے گھر جاتے ہی ساتھ کیا کیا کچھ دن پہلے ہی امی سے کہا تھا کہ مکئی کا آٹا لے کر آئیے گا نا تو وہ منگوا کے رکھا تو اس کو جب میں نے گون کر پکایا اور کھایا تو امی کا بھی اتنا اچھا اس کے پر وہ تھا کہ کہتی ہیں لگ رہا ہے پورا میل ہو گیا تو اس پہ ہلکا سا ایک دو ڈراپ اولو آئل میں نا اس کو توے پر پکا کے اور چکندر کیوں کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ جو ابل کر بن جائے تو نیوٹریشن جی اور مکئی کی روٹی جو ہے وہ اس کا بہت ہے. صبح میں ناشتے میں جو ہے نا ہر وقت یا بسکٹ کھا لیتی تھی یا بریڈ یا اسی طرح تو میں نے آج صرف ایک انجیر کھائی تھی تو اس سے بہت فائدہ اور دوپہر میں میں نے فروٹس کا سوچا گھر جا کے اور ساتھ اولوس گا اس سے ایک یہ تھا نا کہ نوڈلز بس جلدی بن جاتے ہیں اور جلدی سے کھا لیں تو الحمدللہ جب کل سنا تو نوڈلس سے پکی والی چھٹی کر دی نہیں کھانے دوسرا یہ تھا کہ بریڈ تھی تو یہ تھا کہ بس بریڈ لیکن الحمدللہ جب سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تندور کی روٹی کو پسند کرتے تھے تو جب ہم سنت کے بارے میں جان لیتے ہیں تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے تو الحمدللہ کھا لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے سنت ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ اپنا زیتون کا آئل تھوڑا رکھ لیں یا سرکہ رکھ لیں یا سرکے میں تھوڑی ویجیٹیبل ڈال کے رکھ لیں یا کوئی بھی چیز تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہیں زیادہ ہیلدی ہو جائے گا بنسبت صرف بریڈ کے اوپر جیم لگا کے کھانے سے اس کا بھی ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا جب آپ کا یہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے گا ہیلدی نیوٹریشیس چیزیں کھانے کا تو دوسری چیزیں کھانے کو دل بھی نہیں چاہے گا تلب بھی نہیں رہے گی یہ صرف یہ کہ ہماری آدیں بگڑ چکی ہیں دماغ اتنا بند ہو گیا ہے کہ ہم کوئی اور چیز سوچ بھی نہیں پاتے صبح میں نے ناشتے میں نفیس پی اور گھر جا کے سب کو بتایا بھی بھائی نے بھی اور وہ چھوٹا بھائی ہے تو سب کو وہ ترکیب دے دیتا ہے تو ابو کو بتا رہا تھا کہ ہم صرف وہی پیا کریں گے اور الحمدللہ اسی کے اوپر ابھی تک ذرا بھی بھوک نہیں فیل ہوئی الحمدللہ للہ جی السلام علیکم استاذہ کل میں سوچ رہی تھی کہ میں کی کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کی زندگی میں شامل ہو چکی ہیں تو میں نے اس کی لسٹ بنائی تھی کیونکہ جب تک ہمارے سامنے نہیں ہوں گی ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے اس میں میں نے کچھ چیزیں لکھی ہوئے بسکٹ بریڈ بن نوڈلس مکرونیز رس پوری پیزا سموسے اور بیکری کا سامان جس میں کیک اور پیسٹریز اور نان جو ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں اس میں ساری چیزیں یہ شامل ہیں اس کے علاوہ بھی کافی ساری ہو سکتی ہیں تو میں نے کہا تھا اگر سامنے ہوں گی تو ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے یہ نہیں کھانی آلٹرنیٹ کرنا ان شاء کل ہم نے کھانے کی چیزوں کے بارے میں پڑھا آج پینے کے بارے میں اور پہلے بھی تھوڑا سا ذکر ہوا تھا نبیز کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام نبیز پیا کرتے تھے صحیح مسلم کی روایت ہے فمام بن حسن کو شہری فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور ان سے نبیز کے بارے میں پوچھا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حبشہ کی ایک باندھی کو بلوایا اور فرمایا اس باندی سے پوچھو کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیز بنایا کرتی تھی وہ خود بھی بناتی تھی لیکن وہ باندھی بھی بناتی تھی تو وہ حبشی باندی یعنی کہ جو غلام لڑکی تھی وہ کہنے لگی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کو مشکیزے میں نبیز بھگوتی اور اس کا منہ باندھ کر اسے لٹکا دیا کرتی تھی تو جب صبح ہوتی تو آپ اس میں سے پی لیتے تھے اس سے ٹھنڈا بھی ہو جاتا نا اب تو فریج وغیرہ میں چیزیں رکھ دیتے ہی ہیں کسی بھی ڈرنک کو ٹھنڈا کرنے کے لیے لیکن اس زمانے میں اور اب تک بھی بازو کا دہاتوں میں کیا کرتے ہیں کہ جس چیز کو ٹھنڈا کرنا مقصود ہو تو اس کو یہ درخت کے ساتھ لٹکا دیں گے یہ کسی ایسی چیز کے ساتھ کے ہوا کا گزر رہے اور وہ چیز ٹھنڈی ہو جائے پہلے وہ ایک گھڑونچی ہوتی تھی جس کے اوپر گھڑے رکھ کر رات کو باہر سے ان میں رکھ دیے تھے جس سے اور نبیز آپ کو معلوم ہے نا پانی میں کھجور بھی دینا اور اس پانی کو پینا اس میں کھجور بھی یا تو آپ شیک کر لیں یا ویسے ہی اس کو گول لیں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کے شروع میں نبیز پانی میں بھگو دی جاتی چنانچہ آپ اس نبیز کو اس دن صبح اور رات کو پی لیتے یعنی اس کا کچھ حصہ صبح پی لیتے اور کچھ وہ ڈرنک رات کو پی لیتے پھر اگلے دن اور پھر تیسری رات کو پھر دن میں اثر تک اور اگر پھر بھی کچھ بچ جاتی تو اپنے خادم کو پلا دیتے یا آپ اسے بہا دینے کا حکم دیتے یعنی اس کو رکھے نہیں رکھتے تھے کیونکہ اس کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی نبیز پیے تو اسے چاہیے کہ وہ اکیلی کشمش کی یا اکیلی کھجور یا اکیلی کچی کھجور یعنی ڈوکے جس کو کہتے ہیں اس کی نبیز پیے ان کو ملا کر نہیں پیئے ٹھیک ہے اور کشمش کو ملائے نہیں اچھا ہماری فوڈ میں ایک اور عام خرابی کیا ہے کہ ہم ایک ریسیپی کے اندر اتنا کچھ ڈال دیتے ہیں کہ وہ میدے بچارے کو تو یا ہمارا جو ڈائجسٹ سسٹم شارٹ آؤٹ کرنے میں پاگل ہو جاتا ہوگا کہ یہ کیا کیا بلائے اندر آ ہیں اب ان کو کہاں کہاں رکھا تو عام طور پر آپ دیکھیں کہ جب ہم کھانا بنانے لگتے ہیں تو وہ مثالوں کی برمار کر دیتے ہیں اسی طرح اگر کوئی میٹھا بنانے لگتے ہیں تو ہر قسم کے نٹس کٹھے ہی اس میں ڈال دیتے ہیں اسی طرح اگر کوئی ڈرنک بنانے لگے تو اس میں بھی چار پانچ چیزیں جب تک اکٹھی نہ ہو تو ہمیں لگتا مزہ نہیں آیا اور وہ مزہ کسی ایک چیز کا بھی اس میں نہیں آتا کہ وہ کیا کھا رہے ہوں کیا نہیں تو اس میں سنگل فوڈ کا جو کانسپٹ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت عام ہے اگر آپ دیکھیں تو سنگل فوڈ یعنی اس میں دو تین چار چیزیں اکٹھی نہیں کی جاتی اگر آپ کو کوئی بھی ڈائجیسٹو پرابلم ہے تو آپ اپنی فوڈ کو تھوڑا سا اسی پیٹرن پر لے آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ میدے کے بو جو جلن اور اس کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے جن کو عام طور پر ہم ڈائجسٹو ٹیبلٹس لے کے حل کرتے رہتے ہیں جو کہ اور زیادہ مرض کو ایک طرح سے انکریز کرتے رہتے بڑھاتے رہتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے کہ ایک دن آپ کشمش کی پی لیں دوسرے دن کھجور کی پی لے تیسرے دن کچی کھجور کی یا کسی بھی اور چیز کی جیسے انجیر کو بھی کئی لوگ ڈبو کے رات کو رکھ دیتے ہیں اور اس کا بھی ایک ڈرنک سا بنا کے پی لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن انجیر کھجور ہر چیز کو خلط ملت نہ کریں اور ایک وجہ اس کی یہ بھی بتائی گی کہ ان کو ملانے سے جلدی شکر پیدا ہو جاتا ہے یعنی پھر وہ دو دن تک نہیں چلے گا ایک دن میں ہی یا ایک ٹائم پر ہی ختم کرنا پڑے گا کیونکہ شاید ان کا آپس میں کیمیکل ریئیکشن اس طرح کے ہوتے ہوں گے جو صحت کے لیے پھر نقصان دہ ہو جاتے ہیں عبداللہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں اور کس کے پاس آئے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کی طرف آئے ہو اللہ کے رسول کی طرف آئے ہو یعنی دین کی خاطر آئے ہو ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں انگور ہوتے ہیں ہم ان کا کیا کریں یعنی کس طرح استعمال کریں آپ نے فرمایا انہیں خشک کر کے ڈرائی کر کے ذبیب یعنی کشمش یا منقع بنا لیا کرو جو بڑا انگور ہوتا ہے اس کا منقع بنتا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے اس کی کشمش بنتی ہے ہم نے عرض کیا ہم جبیب کشمش کا کیا کریں یعنی اس نے سکھا کے پھر اس کے واٹ نیکسٹ اب اس سے بھی آپ دیکھیں کہ مختلف لوگ کس قسم کے سوال بازوقت کرتے ہیں آپ نے فرمایا صبح کے وقت بھگو دیا کرو رات کو پی لیا کرو صبح کے وقت بھگو دیا کرو رات کو پی لیا کرو اور رات کو بھگو کر رکھا کرو اور صبح کو پی لیا کرو اور نبیز مشکیزوں میں بنایا کرو مٹکوں میں نہیں یعنی مٹی کے برتن میں نہیں بناؤ بلکہ جو لٹکنے والا مشکیز اس بناؤ اسے نچوڑنے میں جب تاخیر ہو جاتی ہے تو یہ سرکہ بن جاتا ہے یعنی پھر وہ اس میں سکر پیدا ہو جاتا ہے یعنی اور چیزیں بن جاتی ہیں پھر وہ اس طرح پینے کے لائق نہیں رہتا ہمارے یہاں میرا نہیں خیال کہ ایسے کسی ڈرنک کا کوئی رواج ہو نہیں ہے نا تو اب ہوتا ہے یا تو ہم پانی پیتے یا پھر ڈرنک کے نام پر کچھ پیتے ہیں تو کیا پیتے ہیں؟ سوڈا پیتے ہیں کوک پیے یا پیپسی یا کچھ بھی اصل بات یہ ہے کہ ہمیں نہ تو گھریلو کوئی نسخے آتے ہیں نہ ہم اس کی تکلیف کرتے ہیں اور اب تو اتنا آرٹیفیشل دور آ گیا کہ ہر چیز پروسیسڈ اور ریڈی میڈ آٹومیٹک نہ دماغ استعمال کرنا پڑے نہ عقل استعمال نہ ہی کوئی کوشش نہ ہاتھ نہ پاؤں بس اندر دھن کوئی بھی چیز اور اس کو بعض اوقات آپ کہ جو کینز میں آتی چیزیں اس کو کھول کے گلاس میں بھی ڈالنے کی تکلیف نہیں کرتے اسی میں سے پی جاتے ہیں حالانکہ کسی ایسی چیز سے پینا کہ جو نظر نہ آئے وہ بھی منع ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتا آپ کیا پی رہے ہیں مگر آپ دیکھیں چھوٹے ہوں بڑے ہوں بچے ہوں بوڑھے ہوں سب کینس کے اندر ہی جوس اور کوک وغیرہ پی لیتے ہیں اور کچھ پتا نہیں ہوتا کہ کیا پی گئے تو اس کا ہمیں آلٹرنیٹ سوچنا چاہیے جو ہمارے دیسی گھریلو ڈرنکس ہے وہ بھی بہت اچھے ہے مثلاً ایک تھے کبھی بنا ہی آپ لوگ نے بیسٹ جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو لاہور میں ہم نے پہلی دفعہ شاید دیکھی تھی یا اس سے پہلے بھی کچھ پتا تھا مگر وہ ہمارے یونیورسٹی کالج کے سامنے اویلیبل ہوتی تھی تو پھر وہ تو کبھی کبھی پینے کا موقع ملتا ہے یا بازار کے جو گلاس وغیرہ ان کو بھی ذرا وہم آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا اس میں ہوگا صفائی کے اعتبار سے تو ہم نے خود بنانی شروع کر دی اس سے کچھ بھی افرٹ نہیں لگتی صرف مٹکے میں کھجور اور پانی اور نمک مرچ اور رائی ڈالتے اور رائی کے بھی بہت فائدے مسٹرڈ ہے اور بہترین ڈرنک بن جاتا ہے. اسی طرح سکنجبین جو ہمارے بنتی ہے وہ بھی بہت ہی بہترین ڈرنک ہے کچی لسی کچی لسی کے بارے میں بھی حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے اور پانی طلب کیا ہمارے پاس ایک بکری تھی ہم نے اسے دوہا پھر میں نے کوئے کا پانی ملا کر آپ کی خدمت میں لسی بنا کر پیش کیا لیکن کچھ چیزیں گرمی کے اعتبار سے بہتر ہوتی ہے سردیوں میں کچی لسی نہ پیجیے کہ آج جا کے یہ ٹرائی کرنا شروع کر دیں لیکن نبیس پی سکتے ہیں اچھا ایسے ڈرنک کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ کو انرجی بھی ملتی ہے اور پیاس بھی بجتی ہے اور بھوک بھی کم لگتی ہے پھر کھانا اور پینا دونوں کٹھے ساتھ ہی ہو جاتے ہیں ٹرائی کر کے دیکھے اس کو السلام علیکم یہ منقع ڈرنک میں نے ایز اڈیسن یوز کیا تھا کیونکہ مجھے اتنی گرمی لگتی ہے کہ برداشت نہیں ہوتی نا اسٹمک کا پرابلم تھا تو مجھے کسی نے اس کو رات بھر بھگو تو ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا تھا مشکل لگ رہا تھا لیکن اگر آپ وہ گرمیوں میں پی لیں تو شدید جو جون جولائی کی گرمی ہے نا وہ آپ کو فیل نہیں ہوتی گرمی فیل نہیں ہوتی تو یہ عرب میں اسی لیے شاید زیادہ پیا جاتا تھا کہ یہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے قوت برداشت نہیں ہے نا ہمیں گرمی کی سردی کی ہر چیز ہم پر اٹیک کر دیتی کیونکہ ہماری امیونٹی جو ہے وہ لو ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ فوڈ ٹھیک نہیں ہے منقہ جو ہے جیسے آپ لوگوں کو کھانسی ہے تو جیسے توے پہ آپ نے روٹی بنائی ہے تو جب ذرا سا کم گرم ہوتا ہوا تو اس کے اوپر آپ منقع ڈالیں وہ تھوڑا پھول جائے گا دوبارہ اگر اس کو آپ چوس لیں تو آپ کی کھانسی ٹھیک ہو جائے گی پھر مہمانوں کو نبیس پلانا بکر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے چچا زاد تو دودھ اور شہد پلایا کرتے تھے اور تم لوگ نبیس پلاتے ہو کیا تمہیں غربت لاحق ہے تم غریب لوگ ہو کہ تم نبیز پلاتے ہوئے کنجوس ہو گئے ہو. تو ابن عباس نے جواب دیا اللہ کا شکر ہے نہ ہم محتاج ہے نہ بخیل. ہنی نہ غریب ہے نہ کنجوس دراصل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف لائے تھے اور ان کے پیچھے اسامہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے پینے کو کچھ طلب کیا تو ہم نے انہیں ایک برتن میں نبیز پیش کی تھی آپ نے اس میں سے پی اور جو باقی بچی وہ اسامہ نے پی لی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت خوب کیا بہت اچھا کیا سو ایسے ہی کیا کرو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے اس کو ہم بدلنا نہیں چاہتے یہ لوگ تھے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے ہم جب پڑھتے ہیں تھوڑا رو دھو بھی لیتے ہیں کہ آپ سے محبت ہے آپ کا ذکر آئے دروشی بھی پڑھ لیتے ہیں بازو کو انگوٹے وغیرہ بھی چوم لیتے ہیں انکھوں کو بھی ہاتھ لگا لیتے ہیں اپنے ہاتھ اپنے اوپر اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم پیپسی پینا شروع کر دیتے ہیں رو دو کے بعد میں پیپسی پیئیں گے اس کی کیا وجہ ایک تو یہ پتہ ہی نہیں ہے نبیز کے بارے میں کتنے لوگوں نے ان کلاسز میں جانا ہے میجورٹی نے یہی جانا ہے نا ہم نے پڑھا تو ہمیں پتہ چلا ہے پہلی بات ہے علم نہیں ہے دوسری بات ہے کہ علم ہے تو بنانے کی تکلیف نہیں کرتے سستی لاپرواہی نگلیجن کہ لیک آف موٹیویشن کیوں کرے یہ ہمارا تو رواج نہیں تو اربوں کا تھا لیکن اصل بات یہ دیکھنی ہے کہ صحابہ کرام ان چیزوں کو بھی سنت سمجھ کے کیا کرتے تھے اور اس کی اتنی پابندی کرتے تھے کہ کوئی اگر انہیں کوئی باتیں بھی بنا دے غریب ہو گئے ہو کنجوس ہو گئے ہو تو بھی وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے ایک چیز کو خوشی کے ساتھ سنت کے ساتھ پوری کنوکشن کے ساتھ کر رہے ہوتے تھے تو اس لیے ایسا نہیں کہ دودھ میں کوئی مشکل ہے یا وہ نہیں پلانی چاہیے وہ بھی بہت بہترین غذائیں دونوں ہی بہترین غذائیں لیکن یہ کہ گرمی کے موسم میں کسی کو دودھ شاید نہیں پلائیں گے آپ ٹھنڈا ڈرنک نبیز پلائیں گے اور اگر سردی ہے تو اس کا کچھ اور نیم بدل کر لیں گے پھر کھانے کے بعد نبیز پینا کلو بشربو کھانا اور پینا تو بہت سے لوگ اس سے منع کرتے کہ کھانے کے بعد کچھ نہ پیئیں سہل بن سات فرماتے ہیں کہ ابو اسید سائیدی نے اپنی شادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا یہ شادی کی دعوت میں بلایا ابو اسید کی بیوی ہی اس دن خدمت کر رہی تھی اور دلہن بھی تھی ٹھیک ہے اور یہاں تو دلہن کو بیکار کر کے بٹھا دیتے ہیں ہلنا نہیں بعد میں خوب خبر لیتے ہیں سہل کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پلایا تھا رات کو اس نے ایک بڑے پیالے میں کچھ کھجورے بھگو دی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے وہی بھگوئی ہوئی کھجوریں آپ کو پلا دی یعنی کڑنے پلا دی آپ کو ٹھیک تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے بعد جیسے میٹھا ہے تو اسے لیکوڈ کی شکل یا آپ اس کو سالڈ دونوں صورتوں میں خالی کھجور بھی کھا سکتے ہیں اور اس کا نبیز بھی پی سکتے ہیں گرمیوں میں عام طور پہ پیے پی جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرنے کے لیے اکثر جو کے ستو کا مشروب نوش فرماتے سفر اور جنگ کے دوران بھی تھکن مشقت اور کمزوری دور کرنے کے لیے ستو کا استعمال کثرت سے ہوتا تھا عبداللہ بن نبی اوفا کہتا ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور آپ روزے سے تھے جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے ایک صحابی سے فرمایا اے فلاں اٹھو اور ہمارے لیے ستو گولو یعنی اسی وقت فریش بنائے جاتے ہیں صبح سے بنا کے نبیز کی طرح نہیں رکھے جاتے سوید میں نعمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فتح خیبر والے سال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہبا کی طرف پہنچے جو خیبر کے قریب ایک جگہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصر کی نماز پڑھی پھر کھانے کا سامان منگوایا تو سوائے ستو کے اور کچھ نہیں لایا گیا پھر آپ نے حکم دیا تو وہ بھگو دیے گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور ہم نے بھی کھایا یعنی وہ پی بھی سکتے ہیں اس کا پانی اور اس میں کم پانی ڈال کے اس کو کھا بھی سکتے یعنی وہ بھی ایک کھانا ہو جاتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ستو اور کھجور سے ولیمہ کیا تھا یعنی آپ اس کو بھگو کے اوپر میٹھے کے طور پر کھجور وغیرہ بھی ڈال سکتے اب کہ جو وائٹ شوگر ہے یہ بھی بہت نقصان دہ ہے صحت کے لیے اس میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اوور آل ہیلتھ کے لیے ڈیمیجنگ ہے ویسٹ میں تو اس کے خلاف اتنا کچھ لکھا پڑھا جاتا ہے اور اس کو وائٹ پوائزن کہتے ہیں لیکن ہمارے یہاں عموماً ہیلتھ کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں ہے اتنا شعور نہیں ہے یا اتنی اویئرنس نہیں ہے anyway, اس کا بھی آلٹرنیٹ کیا ہے یا تو شکر ہو جو را ہوتی ہے یا پھر یہ کہ شہد اگر اویلیبل ہو یا پھر اسی طرح کجور کے چھوٹے چوٹ چھوٹے ٹکڑے میں ڈال سکتے ہیں جیسے دلیا پکایا تو چینی گھولنے کی بجائے اس میں کیا کریں اوپر میوہ ڈال لیں یعنی کشمش ڈال لیں یا پھر آپ کھجور کے ٹکڑے کر کے ڈال لیں یا تھوڑا تھوڑا انجیر توڑ کے ڈال لیں تو وہ ایک فروٹ اور وہ بھی ہو جاتا ہے اس میں تو پھر اگر آپ اس کو کھائیں تو وہ ہر چمچ کے ساتھ اگر اس میں تھوڑا سا ٹکڑا کسی میٹھے کا آ جائے گا تو آپ کو شوگر کی طلب بھی نہیں ہوگی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوگی اور وہ زیادہ ہیلدی ہوگا کچھ غذائیں جو ہے وہ صحت کا نقصان دینے والی ہیں جس میں خاص طور پر مردار خون خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا زبیہ کیونکہ پھوٹ جو ہے وہ جو کچھ اس کے آس پاس لوگوں کی وائبز ہوتی ہیں وہ بھی اس تک پہنچتی ہیں جو آپ اس کے اوپر پڑھتے چڑھتے ہیں وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جادو کس کے ذریعے کرتے ہیں کھانے کی چیزوں کے اوپر کچھ پڑھ کے یا اس میں کچھ ملا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے جو جادو ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے اثر کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو چار چیزیں اکٹھی کر دی گئی نا مردار خون خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا زبیحا یہ بھی اسی طرح نقصان دہ ہے یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کیا جائے یا اس کے اوپر پڑھا جائے کچھ تو وہ بھی انسانوں کی صحت اور سوچ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح بعض لوگ پانی پر جیسے دم وغیرہ کر لیتے ہیں تو ظاہر کو قرآن پاک جہاں پڑھا جاتا ہے وہ اپنے ماحول کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے قرآن مجید میں چار آیات اس موضوع پر موجود ہیں مثلا سورت البقرہ وغیرہ میں غفور الرحیم پھر اسی طرح ہر خبیث چیز ہر خبیث چیز جو ہے وہ حرام ہے یعنی اس کا نام لیا گیا یا نہیں جو گندی چیز ہے حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے سورة اللہ راہ 157 و و <الْخَبَائِثَة> اور وہ نبی ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور خبیز چیزوں کو حرام کرتا ہے کچلی والے درندے اور پنجے دار پرندے کا گوشت نہ کھایا جائے ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والا درندہ اور پنجے دار پرندہ کھانے سے منع کیا کیونکہ وہ شکاری جانور ہوتے ہیں تو وہ گوشت خور ہوتے ہیں تو وہ پھر انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ایسے جانور کا گوشت اور دودھ نہ پیا جائے جو نجاست کھاتا ہو ابھی جو مرغیوں کی فیڈ کی بات ہوئی تھی نا ایسے جانور کا گوشت نہ کھایا جائے دودھ نہ پیا جائے جو خود نجاست کھاتا اس کو جلالہ کہتے ہیں ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاست خور جانور کھانے اور اس کا دودھ پینے سے منع فرمایا ہے گھریلو گدے انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح فرمایا تو دیہات سے جو گدے نکلے ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کا گوشت پکایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کر دیا آگاہ ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا ہے کیونکہ وہ ناپاک ہے شیطانی عمل ہے ہانڈیاں اس حال میں الٹ دی گئی کہ گوشت ان میں ابل رہا تھا کسی نے بھی نہیں کھایا اصل میں جو جانور آپ کھاتے ہیں نا اس کے اخلاق اور اس کا طور طریقہ آپ پر اثر انداز ہوتا ہے تو گدھا کھانے سے انسان کیا بنے گا جواب درست ہے ممنوع چیز سے ذبح شدہ بازو کا حلال جانور ہوتا ہے لیکن زبا کا طریقہ درست نہیں ہوتا تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کل ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوگا اور ہمارے پاس چھری نہیں ہیں آپ نے فرمایا جو آلہ خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا اسے کھاؤ بشرتے کہ زبا کا آلہ دانت ناخن نہ ہو میں اس کی وجہ تمہیں بتاؤں گا دانت تو ہڈی ہے اور ناخن ہبشیوں کی چھری ہے یعنی کوئی بھی جانور ناخنوں سے یا دانتوں سے جبا نہ کیا گیا ہو بلکہ مثلا اگر چھری نہیں تو تلوار سے کر لیا جائے یا کسی بھی ایسی چیز سے جس سے خون بہ جائے وہ ضروری ہے وہ کھانا جس میں گندگی گر جائے ممونا رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا جو گھی میں گر گیا تھا فرمایا اس کو نکال دو اور اس کے آس پاس کی گھی کو نکال پھینکو باقی استعمال کر لو یعنی اگر ٹھنڈا ہے گھی جمع ہوا ہے یا تھوڑا بہت نرم ہے تو آئل ہم یوز کرنے لگے تو الگ بات ہے لیکن اگر گھی جو ہوتا ہے اس میں اگر چوہا گرے بھی تو ایک خاص جگہ تک ہی رہے گا اگر اوپر اوپر پھرتا گھومتا تو اوپر سے ہٹا دے تو نیچے کی لیئر استعمال کرے اگر درمیان میں کہیں تو اس ایریا کو نکال باہر کرے باقی ایریا صاف ہے کچھ غذائیں حرام تو نہیں لیکن ناپسندیدہ ہے جن میں کچا لسن اور پیاز خصوصاً اس وقت اگر انسان جب مسجد میں آئے عبادت کے لیے بیٹھے تو نہیں کھانا چاہیے کیونکہ انسان کے منہ میں سے سمیل آتی ہے اور اس سمیل سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو فرشتے پھر دور ہو جاتے ہیں جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لہسن یا پیاز کھائے تو وہ ہم سے دور رہے یہ کہا کہ اسے ہماری مسجد سے دور رہنا چاہیے یا اسے اپنے گھر میں ہی بیٹھنا چاہیے یعنی وہ کھانے پینے میں مشغول رہے مسجد نہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ابھی تک ہم واپس نہ لوٹے تھے کہ خیبر فتح ہو گیا اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس لسن کے درخت پر گر پڑے اور لوگ اس دن بھوکے تھے تو ہم نے بہت زیادہ لسن کھا لیا پھر ہم مسجد کی طرف آئے تو آپ نے بدبو محسوس کی آپ نے فرمایا جس نے اس خبیث درخت سے کچھ کھایا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے تو لوگ کہنے لگے کہ لسن حرام ہو گیا لسن حرام ہو گیا یعنی آپ نے منع کیا تھا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا اے لوگوں میں اس چیز کو حرام نہیں کرتا جسے جس اللہ نے میرے لیے حلال کیا ہے لیکن یہ لسن کا درخت ایسا ہے کہ اس کی بدبو مجھے ناپسند پسند ہے یعنی مکروہ کہ سکتے ہیں ناپسندیدہ پسندیدہ کہہ سکتے ہیں لیکن حرام نہیں پھر بدبو والی جو اور کچی سبزیاں ہوتی ہیں ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور بدبو والی کچی سبزیاں کھانے سے منع کیا ہے یعنی صرف لسن ہی کی بات نہیں کوئی بھی سبزی ایسی جس کو کھانے سے منہ سے اسمیل آتی ہے تو اس سے منع کیا ہمیں ان کے کھانے کی ضرورت پیش آئی تو ہم نے کھا لیا آپ نے فرمایا جو اس بدبودار درخت میں سے کھا لے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے کیونکہ فرشتوں کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے بازوں کو بیماری کی وجہ سے بازو کا لسن کھانا پڑتا ہے یا کچا کھانے کو کہا جاتا ہے تو اس کے بعد اگر سوکھا دھنیا کھا لیا جائے تو بھی منہ کی اسمیل ٹھیک ہو جاتی ہے یا پھر اگر نمازوں کے اوقات قریب ہے تو اس میں نہ کھایا جائے جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہانڈی لائے گئے جس میں ہر قسم کی ہری ترکاریاں تھیں یعنی سبز آپ نے اس میں وہ محسوس کی اور اس کے بارے میں دریافت کیا اس سالن میں جتنی ترکاریاں ڈالی گئی تھی وہ آپ کو بتا دی گئی وہاں ایک صحابی موجود تھے آپ نے فرمایا اس کی طرف یہ سالن بڑھا دو جب آپ نے دیکھا کہ وہ بھی اس کو کھانا پسند نہیں کر رہے تو آپ نے فرمایا کھا لو کیونکہ میں نے اسے اس سرگوشی کرنی ہوتی جس سے تم نے سرگوشی نہیں کرنی ہوتی تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خاص طور پر اس کو اس لیے ناپسند کیا کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس سے سرگوشی کرنی ہوتی ہے جس سے تمہیں نہیں کرنی ہوتی یعنی فرشتوں سے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خصوصی طور پر اگر عبادت کا وقت ہو تو اس وقت بچنا چاہیے لیکن حرام نہیں تو آپ نے کھانے سے منع نہیں کیا آپ نے کہا کہ تم کھا لو جو دوسرا شخص نہیں کھا رہا تھا شاید اس وجہ سے نہ کھا رہا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا ٹھیک ہے نا پھر گو گو بڑی چپکلی ہوتی ہے اب اسی سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور اس نے ارض کیا کہ میں ایک ایسے نشیبی علاقے میں رہتا ہوں جہاں بہت گو ہوتی ہے عام طور پر میرے گھر والوں کا کھانا یہی ہے تو آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا ہم نے اس دیہاتی سے کہا دوبارہ بیان کرو اس نے دوبارہ آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اسے آواز دی اور فرمایا اے دہاتی اللہ نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت پر لانت فرمائی یا غصہ کیا تو ان کو مس کر کے جانور بنا دیا جو زمین میں پھرتے ہیں اور میں نہیں جانتا ہو سکتا ہے کہ شاید گوہ بھی انہیں جانوروں میں سے ہو اس لیے میں نہ تو اسے کھاتا ہوں نہ کھانے سے منع کرتا ہوں منع کیوں نہیں کیا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی چیز حرام نہیں قرار دیتے تھے کوئی دلیل ہے قرآن مجید میں اس کی سورت التحریم یا ایوہ النبیو لما تحرمو ما احل اللہ لک ٹھیک ہے اب آپ نے سے کوئی کچھ کہنا چاہتے ہیں استاذہ گارلک کی جو سمیل ہوتی ہے وہ صرف مو سے نہیں وہ پوری بدن سے آتی ہے جو انہا پرسن سویٹس تو اس کا وہ سمیل بالکل سویٹ میں نکلتا ہے تو so, I know this because اس بیکستان میں like it's very cold اور گارلک جو ہے وہ گرمی کی فیلنگ دیتی ہے بدن میں تو Uzbek people در خاص کر کے جو مرد ہوتے ہیں دے ایٹ اے لاٹ آف گارلک اور ان سے جو بدبو آتی ہے ان دا ونٹر اٹس ٹیربل ان کے منہ سے بھی آتی لیکن ان کے بدن سے جاتی آتی ہے بیکاز وہ سب کچھ کلوزڈ ہوتا ہے لائک like ریئلیبل really اس لیے گارلک کو اگر بہت زیادہ کھایا جائے تو باڈی سے بہت زیادہ اسمیل آتی ہے یہ بتا رہی ہے دکھایا گیا ہے کہ اندرونی سے کتے کا گوشت ہے بیچا جا رہا وہ کر رہی ہے گدے کا بھی جب خدا کا خوف نہ رہے تو پھر جو چاہے کریں اس لیے حل کیا ہے پھر تحقیق ضروری ہے اور مری ہوئی تو کسی نے منع نہیں کیا اور یہ حرام میں ہے کہتے اسی طرح بیمار جانوروں کا مرے ہوئے جانوروں کا حرام جانوروں کا استاذہ یہ جو صبح پینے کی بات ہوئی تھی اس میں یہ ہے کہ تقریباً جب سے یہ موسم چینج ہوا تھوڑی ٹھنڈ ہو گئی تو میں نے یہ ایکسپیرینس کیا گھر میں کہ صبح کے ٹائم گرم پانی میں شہد جو ہے وہ گھر میں سب بچوں کو اپنے ہسبینڈ کو بھی دیا خود میں نے اس کے اندر لیمو بھی ڈال لیا تو اس سے یہ کہ اس موسم میں جتنے فلو اور یہ سب کچھ الحمد للہ سب گھر والے ابھی تک بچے ہوئے ہیں اور ویسے بھی میں نے اسے نوٹ کیا ہے کہ اس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہماری رگے اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بالکل کھل گئی ہیں اور فریش ہو گئی ہیں بالکل. ایک یہ چیز دوسرا یہ تھا کہ سرکہ کی جو بات ہوئی تھی اس سے پہلے ایک دفعہ ہم نے اسی طرح سرکہ کے بارے میں پڑھا تھا تو تب سے جب کھانا بنانے لگتی ہوں میں تو جب ٹماٹر ڈالتے ہیں تو اس وقت میں ایک چمچ سرکہ ڈال لیتی ہوں تو اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ٹماٹر بالکل گل جاتے ہیں بالکل صحیح اور دوسرے یہ کہ وہ سرکہ والی بات بھی پوری ہو جاتی ہے تو الحمد اور اس کا ویسے اوور آل بھی اسٹمک پر اور میدے کی یا پیڑ بچوں کو کبھی پیٹ میں درد ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں یہ جو نبیز کا بتایا نا تو اس میں تین کھجورے اگر آدھے کپ پانی میں ڈالیں تو بہت ہی اچھا میٹھا اور اچھا بنتا ہے اور اگر ساتھ ڈالیں تو پھر آپ دو گلاس بھی بنا سکتے ہیں اس میں اس میں جو رہتا ہے ناشتے جو ڈبل روٹی سوچا ہے کہ ناک کی جائے تو اس میں جا کا دلیا اگر بھون کے رکھ لیں تو اس کو آپ اگر صبح میں ہلکا سا ابالیں گے تو جلدی سے گل جائے گا اور اس کو دور میں ڈال کے آپ پی سکتے ہیں بہت ہی اچھی غذا ہے اور اسی طرح یہ شہد اس میں ڈالیں آپ چینی نہ استعمال کریں شہد ڈال کے اس دلیا کو پی کے آئیں تو وہ سارا دن آپ کو لگے گا کہ آپ نے فل ڈائٹ right لی ہوئی ہے ساتھ آپ نے بیس پیا ہوا ہوگا اور کی جور تو مست کہ روٹی کے اوپر جیسے سرکہ لگانے کی بات ہوئی تھی تو بازو کا جو ہوتا ہے کہ ابھی ٹیس اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہوا تو روٹی کے اوپر شہد بھی لگا سکتے ہیں جیم کی جگہ آج کل گڑ بھی بہت اچھا یہ جو ٹینز ہوتے ہیں اور جو جوسیز ملتے ہیں میرے نیبر میں تھے اور ان کے فادر نے لا کے پورا پیک رکھ دیا تھا اور وہ بچہ اتنا شدید بیمار ہوا اور ان کی میڈ نے بتایا کہ جب گلاس میں ڈالا تو اس میں کیڑے تھے हुँ. تو ضرور چیک کر لیں جو بھی جوس پیتا ہے کہ اسے گلاس میں نکالیں کہ نظر ہے اس میں کیا ہے اور اسی طرح ٹن کے بارے میں آیا تھا کہ ایک سٹور میں رکھے ہوئے تھے اور وہاں سے ٹین لینے والے بہت بیمار ہو گئے اور جب سروے کیا گیا تو وہاں چوہے تھے جو اس پہ گند کیا کرتے تھے اور ڈائریکٹ جب وہ اسے منہ لگا کے پیتے رہے تو وہ میرے خیال ہے کہ ڈیتھ ہیں اور اب اگر ہم جو بھی چیز بازار سے لاتے ہیں اسپیشلی ٹینٹس میں ہوتی ہیں تو ضرور اسے دھو کے استعمال کریں ایون فروٹ بھی لائے انڈے لائیں کوئی بھی چیز سب چیزوں کو دھونا چاہیے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ ٹرک سبزی کے گزرے تو لوگ اس پہ لیٹے ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو اتنی کراہت آتی ہے کہ اب یہی بکے گی یہی لوگ جا کے اس کو کچے کھا لیں گے پکا لیں گے نہ دھوئیں گے نہ کچھ اس سے بیماریاں بہت بڑی ہوئی کیونکہ تہارت اور پاکیزگی اور سفائی کا کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے السلام علیکم ہم لوگ جو تجربہ کر چکے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں انگور امرور لگے ہوئے ہیں تو جو بھی پھل آتا ہے ہم بازار سے جین نہیں لے کر آتے ہم گھر میں جین بناتے ہیں بیس سال ہوگا جوس ہم اس میں نارملی پکاتے ہیں اور جیم بھی اسے بنتا ہے اور جوس بھی وہ ہم گھر میں ہی پیتے رہے ساری اسکلس اس میں بہت بڑا کوئی ٹائم نہیں لگتا اگر یہ اسکل آتی ہوں تو ایک طرف کھانا پکڑا ہو ساتھ آپ اس یا جیم یا کچھ بھی بنانا چاہ میں ساتھ ساتھ بن سکتا اور جو اور کا دلیا بھی ہریڈا بھی اور جو منکا ہے ڈیڈی کہتے تھے بھگو کے اس کا جو گٹلی ہوتی ہے وہ نکالنے اور کالی مرچی ڈال کے نا وہ کھائیں تو اس سے کھانسی جو ہے نا دلکل. وہ بھی بہت اچھی رہتی ہے منکا کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ منکہ کے طبی نبوی میں یہ طریقہ لکھا کھانے کا کہ اس کے بیچ نکال دینے چاہیے ورنہ اگر بیچ بھی کھائے تو جتنی طاقت وہ دیتا ہے اتنی واپس ہو جاتی ہے اس لیے اس کا فائدہ نہیں ہوتا میں نے کہا منقع کی بات ہوئی ہے تو یہ بات بھی بتا دیجیے استاذ یہ بہت زیادہ سالن وغیرہ جو ہے یہ میدے کے لیے اور ہماری ہیلتھ کے لیے اچھے نہیں ہے جیسے کل بات ہو رہی تھی کہ سعودیہ میں لوگ وہ کھجور وغیرہ کے ساتھ ہی ہیں وہاں پہ ایسے ہے کہ हम लोग رمضان گزارنے کے گئے تو شام کے وقت जो روزہ کھولتے تھے پنیر کھجور اور روٹی کا ٹکڑا یہ بانٹتے تھے آپ یقین کریں اتنا ٹیسٹی لگتا تھا وہ کھانے میں اور بالکل میدے پہ کسی قسم کا نہ جلن نہ بوجھ بلکہ جس گاؤں میں ہم بچپن میں تھے وہاں پہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ کبھی سالن ہمارے گھروں میں پکا ہی نہیں یا لسی سے یا دودھ سے یا دہی سے یا کھجور کے ساتھ یا آم کے ساتھ ہم روٹی کھاتے ہیں خربوزہ بھی ہاں جی خربوزے کے ساتھ بھی تو ان کی صحتیں اتنی اچھی تھیں ہمارے میدے جو ہیں یہ مختلف یہ کھا کھا کے تو اندر ایک عجیب ہم نے وہ فتور سا سے کہتے ہیں پیدا کر اور کسی کام کے قابل نہیں تھے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے نویز کے بارے میں آیا کہ خشخاش جو ہوتی ہے وہ رات کو اگر بھگو کے رکھتے ہیں اور صبح اس کو گرائنڈ کر کے پینے سے نقصیر اگر آتی ہو کسی کی یا شدید گرمی بھی ہو تو اس میں آزم ہوتا ہے یہ کہ فائدہ دیتا ہے اور اس کے علاوہ یہ آلو بخارا جو خشک ہوتا ہے اور املی اور ہڑ جو ہوتی ہے وہ تینوں بھگو کے اگر میدے کا السر ہو تو وہ ہو جاتا ہے اور چہرے کے فرشنس کے لیے بھی یہ مفید ہے ایسے طب کے اوپر اور اس طرح کی جو نیچرل فوڈز ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو خود بھی پڑھنا چاہیے اور مختلف چیزیں آزمانی چاہیے انشاءاللہ فائدہ ہوگا باقی ان شاء اللہ کل سبحان اللہ اشد اللہ کا اطوب اِلک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ